اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں وہو العزیز الحکیم اور وہ خوب غربے والا بہت حکمت والا ہے والذی اخرج اللہ دینا کافر و وہی ذات ہے جس نے نکالا کافروں کو من احر الكتابی اہل کتاب الكتاب میں سے من دیاریم ان کے گھروں سے پہلے ہی اکاٹھ میں نہیں تم نے گمان کیا تھا بے شک ان کا دفاع کرنے والے ہیں سونو ہوں ان کے کدے دفاع کرنے والے یا بچا کے رکھنے والے مین اللہ اللہ تعالی سے فعات فعتاہم اللہ پس آیا اللہ تعالی ان کو من حیث لم یہ وہاں سے جہاں سے انہوں نے گمان نہیں کیا تھا وہ قاداہ پھی قووی ہ اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب ی خریبوں نہ بھہ خراب کرتےیں اپنے گھروں کو بھی ایی دیہم اپنے ہاتھوں سے وہ ایی دل اور بہمنوں کے ہاتھوں سے۔ فہابرو پس ای عبرت حاصل کرو یا اور ابسار ای اکھوں والو۔ ولولا اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان کا تب اللہ علیہم الجلاء کہ اللہ تعالی ان پر جلا وطرہنا لکھ دیا ہوتا لعدہ باہم فی دنیا تو اللہ تعالی ان کو عذاب دیتا دنیا میں ولہ ہم اور ان کے لئے فی الاخرتی آخرت میں عذاب النار آگ کا عذاب حیدہ لے گئیے بھی انّا اس وجہ سے کہ انہوں نے شاخ اللہ و رسولہ ہو مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی اور میں شاخ اللّہ اور جو مخالفت کرے اللہ کی فن اللہ شریل القاب یقین اللہ تعالی سخت سزا والے ہیں ما قطع تم ملینہ تھی جو بھی خجور کا درف تم نے او طرف تموہا قائمتا یا تم نے چھوڑا اس کو کھڑا ہوا علی اصولیہ جڑوں پر فبی اذن اللہ ہی تو اللہ کی حکم سے ہے ولی یقزی الفاسقین اور تاکہ وہ نا فرمانو کو ولی یقزی الفاسقین تاکہ وہ ضلیل کرے الفاسقین نا فرمانو کو وما افا اللہ علی رسولی منہوں اور جو مال اللہ تعالی نے اپنے رسول کو دیا فما او جب تم جمال پ دوڑھوڑے اور نہ اونٹ ولا کن اور لیکن اللہ تعالیٰ تو رسول مسلط کرتا ہے اپنے رسول کو علام شاہ جس پر چاہتا ہے وَلّہ اللّہ تعالیٰ علاق الشین قدیر ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اللہ من قرآن جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مال پھی دیا اپنے رسول کو من اہل قرآن بستی والوں سے فل اللہ ہی بس اللہ کے لیے ولی رسولی اور رسول کے لیے ولیز القربا قریبی رشتے داروں کے لیے ول مساکینی اور مسکینوں کے لیے صبیر مسافر کے لیے کیلا یا کونہ تاکہ نہ ہو جائے دولت دولت بغریائی بالکل تم میں سے بنیوں کے درمیان ہی وَمَا آتاكم اور جو دے رسول تو اس کو پکڑ دو وما اور جس سے تم کو منع کر دے فنتا ہوں تو بعد آ جاؤ رک جاؤ اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈھرو یقین اللہ تعالیٰ شکیل عذاب کی سختی والا ہے یا الفقرا المہاجرین اللہ دینا الفقرا مہاجرین کے لیے اخرج و منتی آرم جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے امالحم اور اپنے والوں سے جب تغون فضل امین اللہ, اللہ, اللہ و تلاش ہیں اللہ اور اللہ اس کے رسول کی کرتے ہیں یہ ہی سچے ہیں قبل جنہوں نے اس سے پہلے گھر اور ایمان میں جگہ بنا لی تبا جگہ بنا لی یحبونا وہ محبت کرتے ہیں من اس سے حاجرہ الہیم جو عدد کر کیایا ان کی طرف ولا یجیدونا فیس دوریہم اور نہیں پاتے اپنے جسینوں میں حاجت حاجت میں موچی سے اون تو جو وہ دیئے گئے وہ یعطیرونا علان خسیم اور وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے آپ پر ولو گالا بہیم خصاصہ اگر انہیں سخت حاجت ہی ہو ومیو قشح نفسی ہی اور جو کوئی بچا لیا گیا اپنے نفس کی مکیلی یا حرس سے و اولائق احمل وفرحون پس وہی لوگ فلاہ پانے وارے ہیں واللہ دینا اور وہ لوگ جاؤں من بعدہم جو آئے ان کے بعد یا قولونا وہ کہتے ہیں ربنا فر لنا اے ہمارے رب بخشتے ہم کو ولی خوانی لللہ دینا اور ہمارے ان بھائیوں کو سبقونا بالایمان جو سبق لے گئے ہیں ہم سے ایمان میں وَلَا تَجْعَلْ اَرْنَا تُو بَنَا فِي قُلُوبِنَا ہمارے دلوں میں غِلًا لِلَّ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ربانا اے ہمارے رب انا کا بے شک تو روف رحیم بڑا شفقت کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے لوگوں کی طرف نافقو جنہوں نے منافقت کی یقو وہ کہتے ہیں لکھ بان ہیینہ نے ان بھائیوں کو قخر جنہوں نے کفر کیا من اہل کتاب اہل کتاب میں سے لائن اگر تم نکال دیے گئے محاقم تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے آبادہ اور نہیں ہم اطاط کریں گے تمہارے بارے میں کسی ایک کبھی بھی وَإن لڑائی کیے گئے للن سور تو ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے شدو اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے نہملہ کر دے بے شک وہ چھوٹے ہیں لا لفری جو اگر وہ نکالے گئے لاءروج جو نہ ماہوں کے نہیں نکلے گے ان کے ساتھ والا کوتیروں اور اگر وہ لڑائی کیے گئے لا انسرونا تو وہ ان کی مدد نہیں کریں گے والا ان نسلوم اور اگر انہوں نے مدد کر دی لائی و اجبار تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے تم سرد نہیں اعتبار سے ان کے دلوں میں من اللہ اللہ کی نسبت لال کا یہ بے اس وجہ سے کہ قوم اللہ ایسی قوم ہے جو نہیں سمجھتے لائقات میاں کو نہیں نکال تم سے اکٹھا مگر فی قرم مگر کلا بند بستیوں میں او اوبمورا جدر یا دیواروں کے پیچھے بصو ہم بین ہم شدید کی لڑائی آپس میں بڑی سخت ہے تحصب جمی آپر کو سمجھتے ہیں اکٹھے و غلوب مستا اور ان کے دل جو ہیں وہ غلوب شتہ اور ان کے دل جدا جدا ہیں ذالک یہ بیان ہم اس وجہ سے کہ قوم اللیا قرومی وہ ایسی قوم ہے جوکل نہیں رکھتے کماثل الی دین لوگوں کی طرح من قبلہ جو ان سے پہلے تھے قریب قریب ہی دا کو وبار امر انہوں نے چکھا اپنے کام کا ببال ولہم عذاب الیم ان کے لیے عذاب ہے دردناک کماثل شیطانی شیطان کی مش... کی طرح ش... اذ انسان فر جب اس نے کہا شرط انسان کو کفر کر فلما کا تو جب اس نے کفر کیا کالا تو اس نے کہا امی بری امین کا میں تجھے بری ہوں انی اخاط اللہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں رب العالمین جو رب ہے جہانوں کا پکان تو آگ میں رہیں گے ظالموں کا, کا یادینہ امن وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ڈرو بل نفسن اور دیکھے ہر جان ما قدمت لگ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے کرتے ہو, ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح ان کی جانے بھروا دی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی جانے اولائق اہم الفاسقون یہ لوگ بھی ہی نافرمان ہیں لا یہ اصحاب الناری و اصحاب الجنہ نہیں ہیں برابر جہنم والے اور جنت والے اصحاب الجنہ تھی ملفائزون جنت والے ہی اصل کامیاب ہونے والے ہیں لو انزلنا حاضر قرآن علی جبن اگر ہم نازل کرتے تھے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نہ رائیتہ اور ابتہ اس کو دیکھتے خاشعن پست ہونے والا پشو کرنے والا ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا من خشیت اللہ اللہ کے در سے یا متصدعاً پھٹ جانے والا من خشیت اللہ ہی اللہ کے خوف سے اللہ کے در سے وَتِلْقَلَمْ سَعَلُ نَذْرِ بُحَالِ النَّاسِ اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لئے لعلہ ہمیں تفکرون تاکہ وہ غروف کر کریں اللہ وہ ذات ہے لا الہ الا ہوں جس کے سواکو لیلہ نہیں ہے عالم الغیب والشہادہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے هو الرحمن الرح وہ بہت مہربان نہایت رحم والا ہے رات ہے لا اللہ اللہ وہی اللہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے الملک الملک القدوس بادشاہ ہے القدوس نہایت بات السلام و سلامتی والا المین امن دینے والا المحمین نگہبان العزیز و بہت زیادہ الجبار بہت زیادہ زبردست یا اپنی مرضی چلانے والا المتکبر بےحد بڑائی والا تکبر والا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ پاک ہے علامہ شریقون اس چیز سے جو یہ شرک کرتے ہیں وہ اللہ الخالق البار او وہی اللہ خالق ہے باری ہے نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے ایجاد کرنے والا ہے المصبر صورت بنانے والا ہے اللّہ الفرسما اس کے یہ اچھے نام ہے یوسف اس اسبی بیار کرتی ہے اس کے لیے معافی سماواتی و جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں وہ العزیز الحکیم اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے